الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على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 والا دو سول مالی کیا سیا رد والا سیدیا حبی بدلہ بزرگو جوان نمازی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و درو حق ہفتہ آلہ جن لشانہ بارگاہ کے اندر آج زانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیزان دے ہر شر ہر فتنے تو ظالمین منافقین دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے دوستان نے گرامی آئے مقدسہ تلاوت کی جس دی روشنی دی اندر جناب دی سامنے جس موضوع تلام گا اس دا عنوان ہے نور اور کتاب مبین کا آپس میں تعلق اور اس سے ہی تعلق نمجھا واسطے مولا سونے نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر وی سونے محبوب دی آمد دا ذکر فرمایا نال کتاب دا ذکر ضرور او بھا میں کوئی مقام پڑھ کے ویک لو کوئی آیت پڑھ کے ویک لو جس دے اندر حبیب خدا دی تشریف آوری دا ذکر شریفے مولا سو لے لیں مصطفیٰ دے ذکر دے لال لال دا ذکر ضرور فرمایا ہے ہاں کدرے اشارتن فرمایا کدرے سراہتن فرمایا ہے. یعنی کدرے چھپے الفاظ ذکر آیا کدرے ظاہر الفاظ دے آیا ہے. آیا ضرور ہے. آیا ضرور ہے اور مولا سونے نے بارہا مرتبہ اس ذکر نانے مجید دے اندر رکھ کے اسی تعلق دا اظہار فرمائی اسی تعلق نیان ہے کہ میری کتاب اور میرے محبوب کی ذات اندر بڑا گہرا تعلق ہے وہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ مولا سونے نے متعدد مقامات جتھے نور دا ذکر فرمایا نال کتاب دا فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے کہ مولا سونے دے محبوب آپ سرکار دے جڑی نازل ہومن والی کتاب ہے اللہ درآن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 تے کتاب دا نہ کیتا جاوے کتاب دا کیتا جاوے تے نور دا نہ کیتا جاوے مولا سونے دے قرآن نے دستی ہے اشارتا مفسرین فرماندے نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ نور دے نال یعنی ذات مصطفیٰ پوری محبت رکھد اور دل دے اندر چاہت اور ہوپ رکھد لیکن کتاب تو ڈرد کتاب کی واری تے خوف کھانا پیشہ ہٹ دے سمجھ لے اجے بئیمان ہے کتاب سے چلے نور واری آ پھر بڑ تبدیل ہو جاوے پھر بھی لے آج بئیمان مولا سونے دی حکمت اور نو سمجھیا ہی نہیں ان پاک دی حکمت سمجھیا ہی نہیں ج محض کتاب تعلق رکھد کتاب بغض رکھ رکھد پھر بھی بئیمان جی محض ذات مصطفیٰ نال پیار رکھد کتاب تجد نسد گھبرا پھر بھی بئیمان مومن صرف اور صرف او ہوئی جڑا ذات مستفا دی محبت نالوی سینہ بھری بیٹھا ہوئے اور اللہ سونے دی کتاب دی اطاعت تے ہوئی جی بیٹھا ہوئے اے ہوئی حکمت اور راز مولا سونے نے بیان ہے جیڑی آئیت بھی پڑھے گا میں چند تیرے سامنے رکھ دے تاکہ اس قلب کل بو جاد بالی فرمایا کد من ہی نور کتاب بول اللہ کی طرف ایک نور آوشن کتاب آئیے روب نورا مبینا ن بھی مراد مستفا ترہان مراد اللہ دا قرآن اور مسونم مل ہمیت آیا ملک م قربان جاو مولا سونے نے مولا سونے نے جتھے بھی سونے محبوب پاک دی ذات دا ذکر فرمائے خاص کر آن کا تشریف ہو شریف نال کتاب دا ذکر فرمائے تا کہ ایک کتاب تنور دا کا آپس دا تعلق ہے اے مخلوق ظاہر ہو جاوے تے مخلوق سمجھ جاوے مخلوق میری حکمت آلے پاسے توجہ کرے کہ مولا سونے دونوں کٹھا ذکر فرمایا ایک وار نہیں دو وار نہیں چار وار نہیں بارہا مرتبہ تباہ کٹھا ذکر فرمایا کیوں فرمایا اس واسطے فرمایا کہ نور نال بھی تعلق ضروری ہے اللہ کی کتاب تعلق ضروری ہر مومن کے لیے نور دال بھی تعلق ضروری کتاب نال بھی تعلق ضروری ہے کیونکہ بندہ موں میں لیتا ہی بڑھتے وہ جس ویلے سونے محبوب دی سونے محبوب دی محبت آپڑی جان نہ بھی زیادہ رکھدہ ہوئے اور اللہ سونے دی کتاب دی تابے داری دی تابے داری دی, تابے داری دی وچوی آپڑی مولا جاندان اے لوگو مہاد ہک شہ چنیا جے بہاد شہ نگیا جے میں دونوں نو بھیجیا پھیریا ج کے دسیا کہ تامو من اس وجہ بنو گے جدا ایمان اگر ذات مستفا اور اللہ دی کتاب تیرا من اس تعلق نو تسلیم نہیں نہ کرتا تو سمجھ ایمان نہیں آیا. آیا جے کتاب والے تے آبیب خدا دی بارا گاس والے پاسوں رہ جی ادھر جے ادرو ادر رہ ج سمجھ میرے کل میں رنگ نہیں لایا واسطے اس واسطے قربان جا میرے سونے نبی نے فرمایا فرمایا ویب برا گی وہ بشارت آئی سا و رونی میرے سونے نے بھی فرمایا میں حضرت ابراہیم پاک دی دعا بن کے آیا حضرت عیسیٰ پاک دی بشارت اپنی اما پاک دا کا پاک اگے تے ای گل سمجھائی ہوں ادیس بھیرو نال میں ادرت ابراہیم دی دعو میں ادرت عیسیٰ پاک دشارت میں اپنی اما پاک دا خواب خواب دا ذکر حدیث جایا بشارت دیکر قرآن جایا خلا و شرم رولی اتیبا دسم احمد حضرت سیدنا ابراہیم پاک کی دعا اے بھی قرآن ہی جائے گھڑی حضرت سیدنا ابراہیم پاک نے مولا دی بارگاہ درخواست کی تی دعا کی, تی دعا کی تی یا مولا ربنا ایسا رب نئے سڈے رب بب آس بھیجم رسول مل ایسا رسول جڑا انچو ہودرت حضرت سیدنا ابراہیم باغ نے اپنی ضروریت والے پاس اشارہ فرمایا فرمایا مولا سونا رسول ہوے بھی انچو تشریف بھی لیا لیکن اگلی گل جڑی سیدنا ابراہیم کی قربان عرض کی مولا سن رسول ایسا جڑا ایک خاص کتاب کھل کے اس کتاب دیا آیات اس میری ضروریت تلاوت فرم حکمت علم سکھاوے اور انا فرماوے اناہر پات پاک فرما, فرما الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کیوں آ کمی کیڑی شہ گئی ہے کم جہ لے کے آن کم تین کما کی اتجا کی حضرت ابراہیم سرکار نے یتلو علیہم آیات کا فیری آئی آتنک لیاوت شرما مخلوق پھر کتاب آئی سو لکھے نبی جو آئے نے ہر نبی کتاب لے کے تھے نہیں آئے سوا لکھ نبیا تین سو تیرہ رسول نے لیکن ان اکثر صحائف لے کے آئے نا کتاب باں تھوڑے لے کے آئے ہیں حضرت ابراہیم ارج کر دلیں مولا سونا صاحب کتاب ہوتاب حکمت کا علم سکھا تیسرا کام کرے انہوں دے دلوں دا زنگ اتار کے انہ دا ظاہر باطن صاف فرما کے اپنے خالق تک پہنچا دے بے. پتا ہے کتاب اور نور ان دونوں دا ایڈا گہرا تعلق کے کہ دے دے نال نہ تیرا ظاہر صاف ہو سکتا ہے نہ تیرا باطن صاف ہو سکتا ہے جدو ہی تیرا ظاہر اور باطن صاف ہوا دونوں دے نال گا, آل گا. ادھر اللہ دی کتاب گی ادھر سمجھاون والا اللہ دا محبوب گا پتا چل کہ جب تک اووک نئی سمجھ، سمجھا جاتا نہ سمجھا بندہ نہ سمجھے تب تک نہ ایمان دی دولت آ سکتی ہے نہ دل دی صفائی نصیب ہو سکتی ہے نہ ظاہر ٹھیک ہو سکتا نہ باطن ٹھیک ہو سکتا ہوں گل کھول کے سنا لے توجہ ہے قربان مولا سونے کا تعلق کتنا گہرا بنا بزرگ فرما فرمایا او دو ایک نظر آدھے او دکو نظر آدھے ایڈا گہرا تعلق دون اکو نظر آدھ مطلب اللہ دا قرآ اللہ دا قرآن جیڑا کتاب کی سورتہ ہے اے چپ قرآن ہے جیڑا محبوب دی صورت چا ہے وہ بول دران ہے سورت شریف بنا سورت دی تفسیر قرآن سیرتر قرآن اس، اس دی تفسیر قرآن قرآن دے اندر مولا نے احکام اپنے محبوب نو اپنی سفت مدہر بنا کے بھیجیا ہے کیوں اس واسطے محبوب اس مخلوق نو یہ سمجھ آ بڑی ان سمجھن کی ہمت کوئی نہیں جاؤ ایک کتاب لے جاؤ اور میری مخلوق دے اس کتاب نو تلاوت کرو احکام سمجھاؤ سزاواں جزاواں دسو ایمان اکان دسو تو قبلہ جس وی دونق سمجھ آئے نا تے بندے دلچسپ دل ہی پتا لگتا ہے کہ حقیقت دے اندر مولا سونے نے اپنے محبوب نیجیا پہ سمجھ, سمجھ ہی نہیں آران سے محبوب رحمان کا تعلق ہی نہیں تو پھر تو یہ کوئی سمجھ نہیں ستا نبی پاک کے شریف کیوں لے آئے توجہ لی جی فرمائی دی آمد پاک سمجھن واسطے ضروری ہے کہ اللہ دے قرآن اور اللہ دے محبوب کے مابین جہا تعلق ہے انہوں سمجھیا جا توجہ ہے جب تک یہ تعلق سمجھ نہ آئے تب تک ایمان نہیں نصیب ہوں تب تک دل دی صفائی نہیں نصیب ہوندی. کیوں اس اس واسطے واسطے کہ اے دے اللہ دے احکام نے اے اس دا پیغام اور اے یہ پیغام نو مخلوق تک پہنچا واسطے مولا سونے نے اپنے محبوب دے نور نو ناؤ لیکن ایسا یہ گل نہیں سمجھی اصے اتباد نہیں آئے اصے یہو ہی سمجھے ربیع الو آوے چار بتیاں چلاؤ سارا مہینہ لنگر کھاؤ چار جھنڈے چلاؤ بس ربی الول کا یہ مقصد ہے نہیں نہیں مولا سونے دا قرآن دا فرمائے دا تعلق, سمجھو دا تعلق سمجھو مولا سونے نے جتھے بھی محبوب پاکریف آبری دا ذکر فرمایا قرآن دا ذکر بھی فرمایا تاکہ تعلق دی حکمت سمجھ آ جکمت سمجھ آ جناب والی دل کا ساری ساری مخلوق دی توجہ کہ مولا سونا اپنے محبوب نو بھیج وگرنا اس بھی بیان فرمایا،, دو کچھا فرمایا اس راز تو بغیر یہ گل نہیں آ حبیب خدا تشریف کیوں لے آئے لے؟ تو یہ سمجھا کہ مولا سونے لے بھیجنا سی محبوب پاک لے سی ہو گیا لیکن ہو نہیں گیا دا کوئی کم بھی حکمت تو خالی نہیں اسے محبوب دا بھی کوئی کم حکمت خالی بولتے نہیں ہوں جی اس گل توجہ کریے تو سمجھ آئے آئے سونے نبی پاک تشریف کیوں لے گیا اللہ کا قرآن فرما حضرت سیدنا ابراہیم نے دعا منگی مولا تین دی کمڑ رسولتا فرما یہ فرما جہا تین کماں لے آ تین مقصد لے پیا پہلا مقصد تیری اس مخلوق نے دلاوت فرما حکم کتاب و حکمت آیات کتاب و حکمت نال تیری مخلوق دا ظاہر باطن صاحب فرما کے تیری بارگاہ تک پہنچا دے پتا لگا ہے پتہ پتا ہے قربان جان یہ مولا سونا اپنے محبوب نا محبوس فرماؤں گا بندہ دنیا چون دا قدیم مقصد نہ حاصل کر سکتا اپنا مقصد حاصل کیا جنہیں جنہیں میں آیا کیوں کی کرنا مولا سونا فرمایا بنا ہے تاکہ میری عبادت کرو میرے احکام منو میرے فرمان بنو میرے میری تابیداری میرے محبوب دی تابیداری دی مشقت اٹھاؤ دنیا چمن دا مقصد لے وے خدا دی قسم کر کے آنا کہ جی حبیب خدا نہ دے بندہ کدی بھی اپنے اس مقصد کامیاب نہ ہو کیوں, کیوں؟ آپ تو بغیر تذکیہ نصیب ہی نہیں ہو سکتا پاکی نصیب ہی نہیں ہو آپ تو بغیر بندے دا دل دماغ صاف ہی نہیں ہو سکتا تا کر بزرگ فرما رہے فرمائے کل جہان دیا نعمت ہک پاس سونے محبوب والی نعمت ہک پاس مولا سونے اتنی اتنی نعمت دے احسان بناتا اظہار نہیں فرمایا او محبوب کی آئیے فرمایا لقد من اللہ لاہ لفی مرس میں سال فرمائیے جمو من میں اپنا رسول مولا سونے نے اپنے رسول احسان دا اظہار کیوں فرمایا اس واسطے چار دیا تیرے اگے ہو سونے محبوب دی ذات تو بغیر اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا اقبال فرما فرماؤں فرمایا بمفی برسا خیش کے دیل بم مستفا بے رسا خیش لے ہم اگر بسی تما مبو لبی تو <سلام> وہ ہے لیکن اراد کتنا سمجھ آؤ گلو سمجھ آدھو سمجھ آ جایا اللہ دا محبوب کلہ نہیں آیا بغیر مقصد نہیں آیا یہ لگر پکاوڑ نہیں آیا یہ چونے بچا نہیں آیا اللہ سونے دا محبوب کسے خاص مقصد نال گل خاص مقصد کی مولا سونے گلجاؤن جناب کی طرف اشارہ آمد پاک کا ذکر فرما نال کتاب کا ذکر فرما کے دستا فضول خزول مقاصد دی طرف نہ جایا جے دنیا دی طرف نہ جایا جے میں ہر مقام تے تر آیا دسنا وا میرا محبوب تے میری کتاب کی خاتر آج جمے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 سونے محبوب باغ کی آمد باغ کے اچھے اپنے محبوب کی ذات پہ بابر اکاط دیواری جد احسان ایران فرمایا فرمایا فرما فرمائے فرمایا سارا دی سارا نعمت دی اصل ساریا نعمت دی جڑ سونے محبوب دا نور بندے بندے, بندے उस वक्त तक अपने रब तक नहीं पहुंच सकते अपने रब नचान नहीं सकते जितने तक धरती तो सोना नबीन पता लगता जिंदगी का मकसद पावन अपने रब तक पहुंचने पहुं ल اپنی ظاہر صفائی سکھن لئی ضروری وہ بندہ جاندا ہو محبوب آیا کیوں مولا سونے نے بار بار متعدت آیادر انہوں نے دوا نو کٹا ذکر فرما کے دس اے لوگو کسے ہو اور پاتھے نہ گھبے آئے میں اگر اپنے محبوب نو بھیجی آئے جتوان نو قرآن سمجھا ونواستے بھیجی آئے اس گلے سارے مقاصد پورے اس کتاب نالے سارے مقاصد پورے ہونے کچھ نہیں کوئی شا نہیں اصل دمجھ آیا نا بھائی اے دنیا کی خاطر لیکن اقبال فرماؤں تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے اسی اس نہ سمجھ سکے اسی کیوں آیا تو مولا سو لے لیں ساڈے کول اپنا محبوب کیوں پہ چاند نارے چ مارے چند جنڈے ستنگ لائے تو آخیا بھائی اساں سم بیٹھے کہ نبی پاک سرکار کیوں آئے نا گلط گمان فاسد گمان پھر غفلت دی چادر تان کے ستے نہیں پھر سونے محبوب کی راہ ملنے لکھ بنے توجو لیں فرمائی جاننے باوجود بھی بندہ غفلت دی نیند سو جاوے جائے سیانے آدھے گویا کیوں نے جانے, جانے, جانے, جانے, جانے, جانے جان علم ہی نہیں وہ علم نہیں رکھے وہ جانے ہی نہیں کیوں جے جانتا تے غفلت نہ کرایا جی گفلت کی تی پی تے مطلب جانتے ہی نہیں جان کے بھی نہیں جانتا تا میرا پیر باہ فرماؤں فرمائی جو دم غافل او گلا دم کا فل وہ سو سنے سکھنے گیا فل رکھیا اسا چت مولا لایا ایسا عشق کمایا امر گئ بابو تامت مطلب لبنو پایا اللہ فکیر فرما نے پیر باہو فرما نے فرمایا اسان جوں جوں سنتے گئے ہاں توں توں سڈیا اکھا کھل دیا گئی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 جدو بندہ اے ہو جائے اے ہو جائے اے ہو جائی جماعت شامل ہو جائے نا مطلب فرماؤں اولا کا کل انعام یہ تو جانوروں کی طرح ہیں وہ جڑے دل سے رکھنے دے نہیں اگرچہ کفار اور مشرقین بارے مولا نے اتے فرمایا ہے لیکن قبلہ اگر عادت کافر علی مسلمان جاوے اگر عادت مشرق علی مسلمان تو برادری دنا نام مسلمان نہیں آدت و صفات کا نام مسلمان ہے یہ سفت نے نہیں رہتا سفات بہڑیاں نے بہل ہے تو جانوروں جیسے ہیں بلہم اتل بلکہ بھی بدتر نے اُنہوں تو گٹیا نے تو فرمائی جی جانور جانور اپنے مالک سمجھے تو بندہ نہ جانور چلا بارہا مرتبہ مولا سونے نے یہ گل سمجھائی اصا تھو اپنے بڑا ج اور سونے محبوب نو تھوڑے بنا اس واسطے تا جس مقصد لئے تھوڑا کھی دیا سا محبوب آ کے سمجھ آئے اپنی زندگی کا مقصد پا جاؤ ٹورے اپنی زندگی دا سفر پورا کر کے میں مولا تالا تک پہنچ جا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان جہانے بلا تو آیا اور جڑا کم اس حکمت سمجھن تو بغیر پورا نہیں ہو سکنا مولا سونے نے اپنے محبوب نو اس, مخلوق اس مبعوث کیوں فرمایا ہے جی اس مقصد کام نہیں بن سکتا کم ادو بنتا جد مقصد سمجھا اور مقصد ہی مولا سونے دا اپنے محبوب نو بھیجن دا اپنی کتاب لیکن یار عجب گلے عجب گل اور بڑی حیرانگی ادھر دا بیان ہر تھان ہے آدی نبی پاک سرکار آن لے ہوئی تاریخ دا بیان ہوا ہے خبار قیاداد دا بیان ہے شان دا بیان ہے فضائل دا بیان ہو لیکن مولا سونے نے جس مقصد لئے اپنے محبوب ہے کدی اس مقصد دی فرمائی نہیں تو فرمائی مقصد عظیم نو جی ڈاٹ چ رکھے نا گھر کھا گئی سنو خبر تک نہیں ہوئی تو اشانو, اشانو اے دے غلاف دی غلاف دی چاڑی گاڑی تکلیف برداشت دے مقصد سمجھے ہی نہیں کیسا سونے جی کی بلا اب اس اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے نو ہاں؟ پھر تیرا دل گواہی دے گا مرے مقصد رسول والے پاسے سے جانا نہیں رب رسول اویلا ہو جان گے جی رب رسول نوزی کرنی پھر مقصد آسے آ پھر ادھر کن تھر اور رب دن کی فرما ہے اور جس ویل بندے نو مقصد آ جاوے نا خدا دی قسم کر کے نا حضرت جنید بغدادی فرما نے فرمایا اللہ تعالی ولی اس دنیا چمیاب ہی اس واسطے ہوئے کہ انہوں نے بے شتے نبی مقصد لیا چھوٹی موٹی گل نہیں کبلا کامیاب ہو گئے دن ب دن و رسوا پی ہونے چکر امنا سمجھا وہ کبلا جا اپنا آمنا نہ سمجھے وہ رسول دمن نمجے تجولی جی فرمائی ضروری ہے پہلے اپنا آمنہ سمجھے پھر سمجھے کہ نبی پاک سرکار مولا اے ایڈی وڈی ذات بابرکات اور سید امبیا خاص فرمایا ہے میرے محبوب جاؤ اے میری کتاب لے جاؤ یہ کتاب اتنی خاص ہے جا جبریل لے کے آیا نا وہ بھی نہیں سمجھ سکتا اندر باغ راز لکائے گئے ہاں مولا سونے نے مولا سونے نے یہ ایسے راز و نیاز دا خزانہ بڑا ہے یا رب جاندہ ہے یا اس دسونہ محبوب جاندہ ہے یا پھر او فقیر جاندے لیں جنا در مصطفیٰ دا فیضہ اصل کیتا خدا دی قسم کر کے آنا اتھگل کر دینا میرے مرشد پاک نے نبی پاک دے آمن دا مقصد سمجھے آوے ایک جس پاس نگاہ مار ہو دریا کے کنارے تور جا ویخے گا قرآن مال ات بھی بنے گا کیوں کیوں ایسی خواستے خواستے خواستے اللہ دے قرآن کریے رب رسول ساتھ نہیں ہو سکے لکھ ملادا ملائیے ہوقصد کہ جس کتاب دی خاطر اتنا عظیم رسول آیا خود او کتاب کتنی عظیم ہوا چبی الاول شریف گیارہ نومبر بروز بد. بعد نماز عشاء مسجد فروخ آدم بابا فارید کالونی آوان چوک چونگی امرسر جلسہ شریف ہوا جس کے اندر خطاب جلیل مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب چشتی تمام دی شری کون کی دعوت دی سب دوست حاضر ہو کے سوابے دار